إلا طريق جهنم فيها أبدا وكان ذلك على اللہ صدی آج کے درس کا آغاز سورت النسا کی آیت نمبر ایک سو سڑسٹھ ایک چھ سات سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ان کفرو و سدو الصبیل بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اب ولودہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے جسے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم خود تو گمراہ ہوئے اور اللہ کے راستے پر چلنے سے محروم ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے رہتے ہیں مفسرین میں تفسیروں میں لکھتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو دین سے روکا جاتا تھا ظلم و تشدد کے ذریعے سے بھی اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے ذریعے سے بھی مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو پھر قرآن ایک ہی دفعہ ایک ہی بار نازل ہو جاتا جیسے کہ تورات رات یک بار نازل ہوئی تھوڑا تھوڑا کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہ ہوتا قرآن کریم کا گویا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ان کے خیال میں اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے اسی طریقے سے وہ یوں بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو شریعت رہے گی وہ علیہ السلام کی شریعت رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ انبیاء جتنے بھی آئیں گے وہ حضرت ہارون اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے اور چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں ہیں لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتے تو یوں وہ اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش آج بھی جاری ہے آج کے کفار بھی انسانوں کو اللہ کے سچے دین سے روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں پورا زور لگا رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف نہ جائیں اسلام کی طرف نہ جائیں اور اللہ کا دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ فرماتے ممین يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسلامی دین يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اللہ پاک ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا اور یہ قرآن کریم کے خلاف اشکالات اور شبہات اور پھر اس پر اعتراضات یہ سارے طریقے ہیں انسانوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو دین اسلام کے مطالعہ کا موقع ملتا ہے قرآن کریم کا بغیر تعصب کے مطالعہ کا موقع ملتا ہے وہ الحمدللہ دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بلا شبہ اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا مذہب وہ اسلام ہے اور الحمدللہ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اکثریت عیسائیوں کی ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے حقائق کے خلاف ہے اگر آپ یورپ میں جا کر یا مغرب والوں میں رچ بس کر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل مغرب کی اکثریت بے مذہب ہے وہ نہ عیسائیت کو مانتے ہیں نہ یہودیت کو مانتے ہیں نہ کسی دوسرے آسمانی مذہب کو وہ ماننے والے ہیں ظاہر ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں خواب و عیسائیت ہو یا یہودیت ہو ان سارے مذاہب میں اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آخرت کے دن کو ماننا یہ بھی ضروری ہے جنت دوسر حساب کتاب اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اہل مغرب کی اکثریت ان چیزوں کی قائل نہیں ہے ان کی نظر میں تو سب سے اعلی مقصد وہ دنیا کی لذتوں اور راحتوں کا حصول بن کر رہ گیا تو ممکن ہے کہ ان کے باپ دادا پردادا وہ عیسائی ہوں اس لیے ان کو بھی عیسائی کہا جا رہا ہو مگر حقیقت میں ان کی اکثریت مذہب سے بیزار ہو چکی ہے اور مذہب سے باغی ہو چکی ہے مسلمان ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی گناگار ہیں اور بہت سے ہیں جو بے عمل ہیں بد عمل ہیں بد کردار ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت دین کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان رکھتی ہے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں ٹھیک ہے عمل نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ سنت کی اتباع نہیں کرتے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے لیکن ایمان کی حد تک مسلمانوں کی اکثریت کا ان بنیادی عقائد پر ایمان ہے تو انسان آنا چاہتے ہیں تلاش میں ہیں اللہ کے دین کی تلاش میں ہیں سچے دین کی تلاش میں اور بہت سارے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو دین سے دور رکھنے کی اللہ کے راستے سے دور رکھنے کی تو جو کوشش کل کے کافر اور مشرق کرتے تھے وہ کوششیں آج کے کافر اور مشرق بھی کر رہے ہیں اللہ فرماتے ان الدین کفر انصبیلّہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں قبض الم دا عیدا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ان الدین کفر و سلم بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تو ظلم کس پر ایک تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم یہ کفر کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے اور بعض اوقات دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں اور وہ کیا کہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں لم اللہ غفیر الحمد نہ تو اللہ انہیں بخشے گا بلا لیا طریقہ اور نہ ہی اللہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا یعنی انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دے گا اللہ طریقہ جہنما سوائے جہنم کے راستے کے اور کوئی راستہ ان کو نہیں دکھائے گا خالدین فیحا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے مکان زالی کا علم یسیرا اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے مسلمانوں کا خدا مشرق قوموں کی طرح آجز نہیں ہے کمزور نہیں ہے محدود اختیارات والا نہیں ہے بلکہ وہ تو فعال فعالی مایورید ہے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کر لیتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں مشرق قوموں نے جن کو خدا مان رکھا ہے ان خداؤں کے بارے میں ان کے تصورات یہاں تک گرے ہوئے ہیں کہ انہیں نیند بھی آتی ہے وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں وہ شکست بھی کھا جاتے ہیں وہ کمزور بھی پڑ جاتے ہیں بلکہ ایسے بھی خداؤں کو ماننے والے مشرق دنیا میں ہیں کہ جو خدا مر بھی جاتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں ایسے خداؤں کے حوالے بھی ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ ایسے ایسے معبودوں کو ماننے والے ہیں دنیا میں کہ خود ان کا عقیدہ ہے کہ خدا فلا متعین دن میں مر گیا اور پھر فلا تاریخ کو زندہ ہو گیا لیکن الحمد مسلمانوں کے خدا کو نہ موت آتی ہے نہ بیماری آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ وہ کسی کے سامنے عاجز ہے نہ وہ لاچار ہے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السمابات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السمابات والأرض ولا يؤوده حفظهما بہول علی <الْعَزِيه> آیت القرسی میں اللہ کا اور اللہ کی توحید کا بہترین انداز میں ذکر کیا گیا اور جب آیت الکرسی کا درس آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اس آیت کریمہ میں سراہتاً اشارتاً اور ضمیر کی شکل میں اللہ پاک کا سترہ بار ذکر آیا ہے صرف اس آیت الکرسی کے اندر تو بہرحال فرمایا کہ مکان ذالی کا اللہ یہ اللہ پر آسان ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا یا کم رسول بالحق مر رب کم اے انسانوں تمہارے پاس رسول آیا سچی بات لے کر بالحق سچی بات لے کر مر رب تمہارے رب کی طرف سے فعمین پس تم ایمان لے آؤ یہ خطاب ہے سارے انسانوں سے عربوں سے بھی اجمیوں سے بھی کالوں سے بھی گھوروں سے بھی سب سے خطاب ہے اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے نبی نہیں تھے کسی خاص قوم کے نبی نہیں تھے اور کسی خاص زمانے کے نبی نہیں تھے بلکہ آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے سارے جہانوں کے لیے اور سارے زمانوں اور سارے مکانوں کے لیے ہے اس لیے بعض اوقات قرآن کریم میں سب کو خطاب کیا گیا گیاس اے انسانوں اور یہ خطاب جیسے کل تھا یہ خطاب آج کے بھی سارے انسانوں کے ہے رسول بالحکم رب تمہارے پاس رسول آ گیا تمہارے رب کی طرف سے سچی بات لے کر اور وہ سچی بات کیا ہے قرآن قرآن سچی بات ہے حقائق کا مجموعہ تو تم اس پر ایمان لے آؤ خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے قرآن پر ایمان لانا اس سچائی پر ایمان لانا یہ انسانیت کے حق میں بہتر ہے انسانیت کی فلاح انسانیت کی بہبودی اور انسانیت کی نجات وہ قرآن پر ایمان لانے میں ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب اس پر ایمان لے آؤ اس کے حقائق پر ایمان لے آؤ میں ان تک اور اگر تم ایمان نہیں لاتے اگر تم کفر کرتے ہو تو اناوات تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی اللہ تمہارے ایمان سے غنی ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے وہ تمہارے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کالا موسا ان تک فرو ان تمسل غنی حمید علیہ اسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم کفر کرو تم سارے کے سارے جتنے زمین میں بستے ہو سارے کے سارے اگر تم کفر کرو تو بھی اللہ کے جلال میں اللہ کے جمال میں اللہ کے اقتدار میں اللہ کی سلطنت میں اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے اختیار میں اللہ کی قوت و طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے تو بھی وہ حمید ہے تو بھی وہ قابل تعریف ہے اور سارے تعریف کرے تو بھی وہ حمید ہے کسی کے تعریف نہ کرنے سے معذ اللہ معذ اللہ وہ مضموم نہیں بنتا معذ اللہ ساری انسانیت اس کو گالیاں دینے لگے تو معذ اللہ وہ قابل مذمت نہیں بنتا ڈبلو اور ساری انسانیت اس کی تعریف کرنے لگے تو اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تو تمہارے ایمان سے وہ غنی ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک بھی اللہ سب کا خالق بھی اللہ اور سب کا مولا بھی اللہ یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں سب سب کے سب مکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ جاننے والا ہے اللہ حکمت والا ہے وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کون اس کی مانتا ہے اور کون اس کی نہیں مانتا کون فرمبردار ہے اور کون نافرمان ہے وہ یہ جانتا ہے کون کتنا عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے اور کسی کے عمل کو وہ ضائع نہیں کرے گا اور ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ مومن اور کافر کو شکر گزار اور ناشکرے کو فرما بردار اور نافرمان کو برابر کر دے ایسا بھی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے سورہ سعد میں ہاتی کل مفصدین کل فجار کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا تقوی والوں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو اللہ برابر کر دے بہت سے ہمارے سادہ بھائی غیر مسلموں کی باتیں سن سن کر کہ ان کے ہاں اس طرح کے عقیدے ہیں کہ فلاں پیر کو خوش کر لو اور فلاں شیخ کو خوش کر لو عمل کرنے کی ضرورت نہیں اور مرو تو اپنے کفن میں عہد نامہ رکھ لو اور فلاں صورت رکھ لو عمل کی ضرورت نہیں بخشے جاؤ گے میرا مرشد بڑا مضبوط ہے وہ مجھے بخشوا دے گا وہ جنت میں داخل کروا دے گا اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ کے نزیک سارے برابر ہیں سب برابر عمل کرنے والا اور بے عمل نافرمان اور فرما بردار راتوں کو جاگنے والا اور راتوں کو سونے والا مسجد میں آکر پیشانی پشانی رگڑنے والا اور کبھی بھی اللہ کے گھر میں نہ آنے والا اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے والا اور کبھی بھی اللہ کے راہ میں ایک روپیہ نہ خرچ کرنے والا اللہ کے دین کے لیے خون دینے والا اور اللہ کے دین کے لیے پسینہ بھی نہ بہانے والا یہ سارے برابر ہو گئے تو اللہ انصاف کرنے والا تو نہ ہوا جب کہ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے قربانی دینے والا اور قربانی سے بچنے والا اور میری مان کر چلنے والا اور میری نافرمانی کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے میں عدل کرنے والا ہوں ذرہ برابر عمل ہو نیک عمل ہو تو اسے بھی دیکھتا ہوں اور ذرا برابر گناہ ہو تو اسے بھی دیکھتا ہوں ممل مسکال ذر خئر ممیا امل مسکال ذرا ذرا کے برابر رائی کے برابر, برابر برابر بھی اللہ کہتے ہیں نیک عمل کیا ہوگا تو عمل کرنے والا اس کو ضرور دیکھے گا اور ذرا برابر گنا کیا ہوگا تو اسے بھی ضرور دیکھے گا تو اللہ علیم ہے مکان اللہ علیما اللہ علم والا سب کے احوال کو جانتا ہے اور سب کے اعمال کو جانتا ہے اور سب کے خیالات کو جانتا ہے حکیمہ اور حکمت والا بھی ہے, بھی ہے حکیم بھی ہے حکمت والا اپنے قول میں بھی حکمت والا اپنے فیل میں بھی حکمت والا اپنے فیصلوں میں بھی حکمت والا اس کی شریعت میں بھی اس کی حکمت دکھائی دیتی ہے اس کی تقدیر میں بھی اس کی حکمت دکھائی دیتی ہے ہر چیز میں اس کی حکمت نظر آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اپنی جہالت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے بے عقلی کی وجہ سے ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے مگر اللہ پاک کا کوئی حکم کوئی فیصلہ اور کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہے ہر چیز میں حکمت ہے اس سے عربی کا مقولہ ہے فیل الحکیم لا یخلو انلحکم جو حکیم ہوتا ہے عقلمند ہوتا ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا عربوں نے یہ قول کہا انسانوں کے بارے میں اور انسان کیا اور ان کی حکمت کیا انسان کیا اور ان کی عقل کیا اگر عام عقل مند انسان کا کوئی عمل حکمت اور فائدے سے خالی نہیں تو میرے اللہ کا کوئی عمل کوئی فیصلہ کوئی فیل حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں ہر حکم میں ہر امر میں ہر نہیں میں کوئی جائز قرار دیا اس میں بھی حکمت ہے اور جس کو ناجائز قرار دیا اس میں بھی حکمت ہے یا اہل اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہو اہل کتاب غلوب نہ کرو غلوب کا معنی کیا ہے حد سے تجاوز کر جانا حد سے نکل جانا یہود اور نصارا دونوں یہ غلوب کا شکار تھے نصارا غلوب کرتے تھے تعظیم میں اور یہودی غلوب کرتے تھے توہین میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کی تعظیم میں ان کے ادب اور احترام میں اتنا غلوب کیا کہ ان میں سے کسی نے ان کو خدا کہہ دیا اور کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توہین میں غلوب کیا اور اتنا غلوب کیا کہ حضرت عیسا علیہ السلام کو وہ نبی تو کیا مانتے شریف انسان بھی ماننے سے انکار کر دیا یہ چیزیں ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں آج بھی تو ہم بے بنیاد بات نہیں کر رہے بلکہ اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسائی علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ ان کی نانی اور ان کے پورے خاندان کو بھی شریف اور اسمت و عصمت والا خاندان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے تو اتنی توہین کی انہوں نے بھی غلوب کیا اور انہوں نے بھی غلوب کیا اور یہ غلوب صرف حضرت عیسیٰ علیہ سلاط اسلام تک محدود نہ رہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط اسلام کے جو متبعین تھے ان کے جو جانشین تھے ان کے بارے میں بھی غلوم کیا کیسے غلوب کیا کہ حضرت عیسی علی السلاۃ السلام کے جانشینوں کو علماء کو صوفیوں کو خدا بنا دیا جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اتخو احبار مروحبان ارباب مندون بل مسیح ابن مریم انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر اپنے مشائق کو رب بنا لیا اور اپنے علماء کو رب بنا لیا حالانکہ اللہ کہتے ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا وما واحدا لا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا لیکن انہوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اپنے صوفیوں کو ربوبیت کے منصب پر خدائی کے منصب پر فائز کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنائی تو بعض صحابہ جن میں ہاتم تائی کے بیٹے بھی شامل تھے جو پہلے عیسائیت میں رہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا کہ عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائق کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا ہو اور اللہ کہتا ہے یہ رب بناتے ہیں اپنے علماء اور مشائق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیں تم بھی حلال کہتے ہو چاہے اس کی کوئی دلیل بائبل کے اندر موجود نہ بھی ہو اور جس چیز کو وہ حرام کہتے دیں تم بھی حرام سمجھنے لگتے ہو چاہے تو اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو تو انہیں ارض کیا یا رسول اللہ ہاں ایسا تو ہے ایسا تو ہے بس ہم ان کے کہنے پر جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے ہم بھی حلال مان لیتے اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے ہم بھی حرام مان لیتے تھے اور ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں اس پر کوئی دلیل دکھاؤ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی مقصد یہی مطلب ہے ان کو رب بنانے کا تو میرے بھائیوں غلوب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارہ عیسیٰ وقول عبداللہ ورسول فرمایا کہ میرے بارے میں ایسے غلوب نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوب کیا اور ان کو خدا بنا لیا میرے بارے میں تم ایسا غلوب نہ کرنا مجھے تو بس اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو مجھے نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو مجھے تو عبداللہ کہو اور رسول اللہ کہو اس کے سوا اور مجھے کچھ نہیں کہنا میرے اس مقام کو اتنا نہیں بڑھانا کہ خدا تک جا پہنچاؤ یہاں تک کہ آپ نے لانت فرمائی فرمایا یہود و نصارا پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا مسلمانو تم میری قبر کو سجدا نہ بنانا غلوب نہ کرنا ہمارے کتنے ہی سیدھے سادے بھائی ہیں وہ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں ادب اور احترام کرتے ہیں لیکن اس میں غلوب کرتے ہیں یہاں تک کہ حضور کو خدا سے جامع ہیں یہ بہت سے بزاری قسم کے نعت خاں پیشہ قسم کے نعت اور قبال ان کی قبالیاں سن کر دیکھیں اور ان کی نعتے اور ان کی شاعری سن کر دیکھیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور بعد صاحب کہتے ہیں کہ محمد اور احد میں احمد اور احد میں صرف مین کا فرق ہے احمد اور احد میں مین کا فرق ہے, کا فرق ہے اللہ یہاں تک ایک صاحب نے کہہ دیا اور اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر وہی جو مستوی تھا قائم تھا عرش پہ وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر اللہ کے نبی کا مقام اتنا بڑھا دیا اور اپنے خیال میں یہ ادب کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں اور احترام میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ نبی کو اللہ کے ساتھ جا ملایا بلکہ بعض نے اپنے مشائق کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی کہ مشائق کو اپنے پیروں کو خدا کے ساتھ جا ملایا تو ولیوں کو نبی بنا دینا اور نبیوں کو خدا بنا دینا خدائی کے مقام تک پہنچا دینا یہ ان کا ادب و احترام نہیں ہے یہ ان کی توہین ہے ان کی تنقیص ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے تو فرمایا کہ اہل کتاب تم غلوب نہ کرو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوب کرنے سے بچنے کا حکم دیا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اِیَّاكم فی دین اے مسلمانوں تم دین میں غلوب کرنے سے بچنا اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو دین میں غلوب نے ہلاک کر دیا ان کو تباہ کر دیا بعض لوگ ہوتے ہیں دین میں غلوب کرتے ہیں دین پر چلنے میں غلوب کرتے ہیں جو چیزیں صرف نفل کا درجہ رکھتی ہیں مستحب کا درجہ رکھتی ہیں ان کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں غلوب کرتے ہیں غیر ضروری چیز کو بہت ضروری چیز بنا دیتے ہیں ایمان کا حصہ بنا دیتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے تقوی اچھی چیز ہے لیکن صحابہ سے بھی کرنا یہ صحیح نہیں ہے حد سے تجاوز کر جانا یہ غلط ہے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے اور اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرنا ہے اسلام اعتدال کا حکم دیتے ہیں اور یہ امت اعتدال والی امت ہے مکھزار کا جالنا امتم و دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے اعتدال والی امت اور اعتدال ہر شعبے کے اندر ادب میں بھی اعتدال ہو محبت میں بھی اعتدال ہو دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی اعتدال ہو دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی اعتدال ایسا نہیں کہ بظاہر یہ سمجھ رہا کہ میں دین دین والا بن گیا ہوں دین دار بن گیا ہوں لہٰذا اب بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتا والدین کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتا